کتاب پہارتی باب المیا طہارت کی کتاب پانیوں کا باب طہارت کے اندر مسائل ہوتے ہیں پاکیزگی کے ٹھیک ہے کتاب یہ قتب سے مشتق ہے اس کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو اکٹھا کرنا جمع کرنا اور مصنفین کے نزدیک کتاب اس کو کہتے ہیں جو چند مسائل پر مشتمل ہو مستقل طور پر جن کو الگ شمار کیا جائے ٹھیک ہے چاہے وہ مختلف انواع ہوں اس کی مختلف ابواب ہوں یا ایک ہی ٹھیک ہے اور طہارت کہتے ہیں نجاست کے زائل کرنے کو نجاست کے نہ ہونے کو ٹھیک ہے اب اس لیے اس میں پانی کا ذکر ہے کیونکہ پانی کے ساتھ نجاست کو زائل کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اس میں ذکر آئے گا استنجا کرنے کا ذکر آئے گا وزو کرنے کا ذکر آئے گا غسل کرنے کا ذکر آئے گا برتن دھونے کا ذکر آئے گا زمین کو پاک کرنے کا کپڑے کو پاک کرنے کا تو یہ ساری چیزیں پاکیزگی سے متعلق ہیں یہ مختلف ابواب ہیں ان میں مختلف احادیث ہوں گی جو اپنے اپنے معنی پر دلالت کریں گی کتاب و تہارت کی تہارت کی کتاب باب المیاہی اور ٹھیک ہے اس میں مستر ہے نا وہ مستر سے مشتق ہوتا ہے باب میا باب با با بے بو تب و بابن ٹھیک ہے تو باب کہتے ہیں ایسا مسئلہ یا ایسے مسائل جو ایک ہی قسم کے ہوں ایک ہی قسم کے مسائل یا مسئلہ میاح ما ان کی جمع ہے پانیوں کا باب مختلف قسم کے پانیوں کا اس میں ذکر ہوگا ابھی را رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بحرین ابو ہو رضی اللہ علیہ سے روایت ہے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے بارے میں فرمایا وہ تہور کہ اس کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے اخرجہ الاربعت وابن ابی شیبہ تاول لفظ لہو اس کو چاروں نے نکالا ہے اور ابن ابی شیبہ نے اور ارفاض اسی کے یعنی ابن ابی شیبہ کے ہیں وصحہہ ابن خزیمہ تب ترمذی اور اس کو ابن خزیمہ اور ترمذی نے صحیح کہا ہے ورواہ مالک وشافعی وآحمد اور اس کو امام مالک شافعی اور احمد نے روایت کیا ہے امام مالک کی کتاب کا نام محتاطہ مالک شافعی کی کتاب کا نام مسند شافعی اور احمد کی کتاب کا نام مسند احمد مسند احمد ابن ابی شیبہ کی کتاب کا نام مصنف مصنف ابن ابی شیبہ ابن خزیمہ کی کتاب کا نام صحیح ابن خزیمہ اور اربا سے مراد سنن اربعہ والے یعنی امام ابو داود امام ترمذی امام نسائی اور امام ابن ماجہ ان چاروں کی کتاب کا نام کیا ہے اص سنن اس سنن سنن, سنن اب داود سونن ترمی سنن, سنن ابنی ماجا سننسائی ہاں جو ترمذی ہے یہ سنن ہونے کے ساتھ ساتھ جامع بھی ہے جامع ترمذی اور سنن ترمذی دونوں طرح سے ٹھیک ہے تو سمندر کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے وہ پاک ہے پاک کرنے والا اور اس کا مردار حلال ہے یعنی مچھلی مردار سے مراد مچھلی وہ پانی کا جانور جو پانی سے باہر زندہ نہ رہ سکے اگر وہ مر بھی جائے پانی میں تو بھی وہ حلال ہی ہوگا یعنی مچھلی اگر پانی میں مر گئی تو پھر بھی آپ اس کو کھا سکتے ہیں وہ حرام نہیں ہے بلکہ کیا ہے حلال ہے سوتے پافی جو پانی کے اوپر تیر رہی ہو مار کے اس کو پکڑیں اور کھائیں موج بنا صحابۂ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزبہ سی سے باہر غزبہ تو سی ساحل سمندر کے غزبے پر تھے ان کے پاس راشن تھا ایسا ایستا راشن ختم ہو گیا پھر جو امیر صاحب تھے وہ ایک ایک کھجور روزانہ کی دینے لگے لوگوں نے کہا ہے کہ ایک کھجور دیتا ہے لیکن جب وہ ایک کھجور بھی ملنا بند ہو گئی نا پھر پتا چلا کہ ایک کھجور کی قدر کتنی ہے بھوکے رہنے لگے اب انہوں نے دیکھا سمندر کے پاس ان کو ایک بہت اونچا کوئی ٹیلا نظر آیا ٹبا انہوں نے کہا یہ کدھر سے آ پاس پہنچے تو مچھلی تھی یوکال اندارو اس کو انبر کہا جاتا تھا اتنی بڑی تھی کہ اس کے کانٹے کے نیچے سے کانٹا مچھلی کے کانٹے ہوتے ہیں نا اس طرح کمان نما گول اس کے کانٹے کو کھڑا کر کے اس کے نیچے سے اونٹ کے اوپر کجاوا رکھ کے سوار بٹھا کے گزارتے تو گزر جاتا اس کا آنکھ کا جو خول ہے آنکھ کا ڈلہ باہر نکال کے جو اندر خول ہے اس خول میں تیرہ بندے سو جاتے تھے اتنی بڑی مچھلی سمندر نے باہر پھینک دی نکال کے مری ہوئی انہوں نے وہ کھائی انہوں نے وہ کھائی خوب پھر اس کا تیل ملا تیل اس کا پیا بھی جسموں پر ملا بھی وہ کھا کھا کے مچھلی اور تیل اس کا پی پی کے مالشیں کر کر کے یہ موٹے تازے ہو گئے اور پھر وہ ساتھ بھی لے آئے مچھلی تھوڑی سی گوشت اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی صحیح بخاری میں کتاب المغازی باب غزوتی سیف البحر یہ حدیث موجود ہے سمندر کا مردار ہے نا حلال ہے وہ تہور ماح اس کا پانی پاک ہے پاک کرنے والا ہے وہ اور اس کا مردار حلال ہے اس کو چاروں نے نکالا ہے یعنی ابود نسائی ترمدی ابن ماجا نے اور ابن ابی صحبہ نے بھی واللفظ الف اور الفاظ ابن ابی شیبہ کے ہیں اور اس کو ابن خزیمہ اور ترمدی نے صحیح کہا ہے اور اس کو مالک و شاخی و احمد نے روایت کیا ہے وہی سعید القدری اور پچھلی حدیث کے راوی تھے ابو حرارا علیہ ان کا نام ہے الرحمن ابن عبد الرحمن ابن سخر ادوسی سب سے زیادہ حدیثیں ابو رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی مروی ہیں تو پہلے اربع جو ہے تقریب ذکر کی ہے بعد میں ترمدی کی تصحیح نقل کی ہے کہ وہاں ترمدی نے اس کو صحیح کہا ہے ان ابو هراره رضی اللہ تعالی عنہ مجھے ایک حدیث کے راوی ہیں مالک شافعی احمد نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو درج کیا ہے وا عن سعيد الخدري رضی اللہ عنہ قال ابو سعيد الخدري رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ کہتے ہیں قال رسول الله صلى الله علیه وسلم ما رسول الله صلى الله علیه وسلم نے فرمایا ان الماء طهور لا ينجسه شيء پانی پاک ہے ان الماء یقینا پانی تو پاک ہے لا یو نجیس اس کو کوئی چیز بھی نجس نہیں کر سکتی اس کو کوئی شہبی ناپاک نہیں کر سکتی نجس نہیں کر سکتی اخرجہ سلا ساتھو سہو احمد اس کو تینوں نے نکالا ہے اور احمد نے صحیح کہا ہے تینوں سے مراد کون ہے ہاں ابود ترمدی اور سح اشمد امام احمد نے اس کو صحیح قرار دیا ہے تو پانی پاک ہے یہ کبھی ناپاک نہیں ہوتا تو گٹر کا پانی اس کے لیے اگلی حدیث پڑھیں وہ ان ابھی اماما سل باہیلی اور رضی اللہ عنہ ابو اماما باہی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ابو اماما کا نام ہے سدی بن عجلان. سدی بن عجلان. اور باہلی یہ قبیلے کی طرف نسبت ہے باہلا کی طرف کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِنَّ الْمَاءَ لَا يُنجِّسُهُ شَيْءٌ پانی کو کوئی چیز ناپاک نہیں کر سکتی علا ماہ غالبی ہی واہنی ہی و لونی مگر جو چیز اس غالب آ جائے اس کی بو اس کے ذائقے یا اس کے رنگ پر اس کی بو پر کوئی چیز غالب آ جائے رنگ پر کوئی چیز گالے باز ذائقے پر غالب آ جائے تو پھر وہ اس کو نجس کر دیتی ہے اب جامع شیری ذائقے پر بھی غالب آ گیا رنگ پر بھی غالب آ گیا اور بو پر بھی تو جمیشری کیا ہو گیا پیپسی مرینڈا کوک رنگ بھی اور زائکا بھی اور بو بھی اس کی اور اس اس ہاں اس میں پاکیزہ چیزیں اس کی وضاحت آگے آ رہی ہے اخراجہ ابن ماجہ اس کو ابن ماجہ نے روایت کی اس کو ابن ماجہ تا نہیں پڑھنا کبھی اخراجہ ابن ماجہ یہ ہاں یہاں پہ ہمیشہ شکتا کرنا ہے وضافہ ابو حاتم اور ابو حاتم نے حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے وہ لل اور امام بحقی کی روایت میں ہے امام بحقی کی کتاب ہے السنن اسکبراسن الصرا لبح الما تہور پانی پاک ہے اللہ انطغیر او او اللہ کہ اس کا رنگ اس کی بو اس کا ذائقہ بدل جائے بے نجاس ان تہسوفی کسی نجاست کی وجہ سے جو نجاست اس میں پیدا ہو گئی ہو نجاست کی وجہ سے رنگ ذائقہ بو بدلے گا تو نجس ہوگا جام شری تو پاک ہے پلیت تو نہیں ٹھیک ہے تو ادھر سے مسئلہ واضح ہو گیا آپ اچھی طرح سے کہ پانی پاک ہے اس کو کوئی چیز پلیت نہیں کر سکتی ہاں اگر نجاست پانی میں گر جائے پیدا ہو جائے اور نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ اس کا ذائقہ اس کی بو ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز بدل جائے تو وہ ناپاک ہو جاتا ہے نجاست سے مراد آپ لے لیں کوئی بھی چیز ہاں کچھ بھی کوئی بھی نجس پیشاب وغیرہ ہو جائے یا کوئی اور چیز ہو جائے جس طرح میں نے آپ کو مثال دی گٹر کا پانی نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ بدلا ہوا اور بو بھی بدلی ہوئی پاوکاس ذائقہ کیسا ہوتا ہے چیک نہیں کیا نجاست کی وجہ سے اگر اس کا ذائقہ رنگ بو بدل جائے ناپاک نجاست کے بغیر بدل جائے پھر نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے بور ہے نا بور وہ خراب ہو جائے تو اس میں آپ جب نلکا یا موٹر چلا کے پانی نکالتے ہیں بالکل صاف ہوتا ہے تھوڑی دیر بعد وہ پیلا ہو جاتا ہے بور خراب ہونے کی وجہ سے وہ نجاست کی وجہ سے تو نہیں بدلا نا نجاست کی وجہ سے رنگ ذائقہ بو بدلے تو نجس ہوگا وہ آگے آ رہی ہے بات ہاں جی کہتے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے علماء کرام نے اس کو حسن قرار دیا ہے چلو ہم نے مانا کہ یہ ضعیف ہے ہم نے مانا کہ یہ ضعیف پھر بھی مسئلہ یہی ہے کیوں اس مسئلے کو ہم اصولی طور پر ثابت کرتے ہیں اصول ہے لل اکثری رکمل کل کیا اصول ہے لل اکثری رکمل کل اکثر کے لیے کل کا حکم ہوتا ہے اب مثال کے طور پہ آپ کی کلاس مشتمل ہے پچیس طلبا پہ پانچ طالب علم حاضر ہوں بیس غیر حاضر ہوں ہم کیا کہیں گے ساری کلاس ہی غیر حاضر ہے پانچ حاضر ہیں لیکن پھر بھی کیا کہیں گے سارے ہی غیر حاضر ہیں لل اکثر عقم اچھا یہ جو اصول ہے نا لکثر عقم القول یہ بھی اپنا بنایا ہوا نہیں ہے ہم وہ بھی لوگ ہیں نا اصول بھی نہیں مانتے جب تک اس کی دلیل نہ ہو لل اکثر رکم کی دلیل بھی حدیث میں موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اما معاویہ فصول الاما معاویہ کے پاس تو مال ہی نہیں ہے اب مال تو تھا ان کے پاس لیکن تھوڑا تھا نا تھوڑے کو کہہ دیا ہے ہی نہیں اس سے اصول نکلا الکلیل کل معدوم الکلیلو کل معدوم کلیل معدوم کی طرح ہوتا ہے جو بالکل تھوڑا ہو گویا وہ ہے ہی نہیں تھوڑی سی مقدار میں جو چیز گویا کہ ہے ہی, ہی نہیں الکلیلو کل معدوم اور دوسرے کے بارے میں آپ نے تبصرہ فرمایا تھا لا ایسا ہوا ہی وہ اپنی گردن سے لاٹھی اتارتا ہی نہیں مطلب ہر وقت مارتا رہتا ہے اب چوبیس گھنٹے تو ادھر سوار نہیں نہ رکھتا تھا لاٹھی کیونکہ اکثر ایسا کرتا تھا اس لیے آپ نے کہہ دیا کہ وہ ڈنڈا ہی نہیں چھوڑتا ہر وقت مارتا رہتا ہے ہاں کرنا ہے تو اسامہ سے نکاح کر لے مشورہ لینے آئی تھی نا کہ کس سے کروں تو یہ دونوں اصول ایک سے ثابت ہو گئے القلیل کالمعدوم اور لل اختری حکمل کل اور بھی کئی دلائل ہیں لین اکثر اس ملک اصول کے تحت یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے تو ابو حاتم نے اس کو ضعیف کہا ہے آنکھیں کھول کے دماغ حاضر رکھ کے کان کھول کے اس کو تو نکالا ہے نہیں چلتے ادھر حدیث ہے کوئی یقینی بات ہے تو لاؤ بکیتا بن من قبل او اثارت من علم کوئی لکھی پڑی بات ہے تو لاؤ ٹکے نہیں ہم نے ابو حاتم نے دیکھ کا مانا ہم کہتے ہیں مسئلہ پھر بھی یہی ہے بدلیل اکثر شک ملک اب پانی کا ذائقہ اگر بدلے گا نجاست کی وجہ سے تو کیوں بدلے گا کیونکہ نجاست اکثر ہو گئی ہے پانی کا اگر رنگ بدلے گا نجاست کی وجہ سے تو کیوں بدلے گا کیونکہ نجاست اکثر ہو گئی ہے پانی کی بو بدلے گی نجاست کی وجہ سے تو کیوں بدلے گی کیونکہ نجاست اکثر ہو گئی ہے زیادہ ہو گئی ہے بال اکثر حکم القل اگر نجاست زیادہ ہے تو نجس طہارت زیادہ ہے تو پاک مسئلہ پھر بھی ثابت ہو سکتا ہے تھوڑا بات آگے آ رہی ہے ٹھیک ہے اتنی بات سمجھ آ گئی آگے چلیں عبد اللہ عمر اللہ تعالیٰ الله عبدالبن عمر ربی اللہ سے روایت صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کان الما کُلی جب پانی دو کلے ہو ادا کان الما کُلہ جب پانی دو کلے ہو, ہو لم خبابہ تھا وہ خبت یعنی نجاست کو نہیں اٹھاتا بفی لف ایک الفاظ ہیں ينجس نجس نہیں ہوتا اخرجہ اس کو چاروں نے نکالا ہے یعنی سونے اربا والوں نے سنن نے وہ ابن خزما اس کو صحیح کہا ہے ابن خزما نے ابن حبان اور ابن حبان نے و اور حاکم نے لو جی کلّلہ تین دو کلے پانی دو کلے ٹھیک ہے یہ تقریباً بنتا ہے دو سو اور ستائیس لیٹر دو سو ستس لیٹر دو مٹکے وہ کتنے ہوں چھوٹے کے بڑے <تصفح> یہ کلّا تین یہ خاص مٹکے ہیں ان میں تقریباً دو سو ستائیس لیٹر پانی آتا ہے دو سو ستائیس لیٹر جب پانی کی مقدار اتنی زیادہ ہو تو وہ تھوڑی سی نجاست سے نجس نہیں ہوتا نجس کب ہوگا جب اس کے اوساخ سراساں تبدیل ہوں گے اور صاف یعنی رنگ ذائقہ اور بو یہ تین چیزیں بدلیں گی تو نجس ہوگا وغیرہ تھوڑی بہت نجاست کے گرنے سے یہ نجس ہے اور جب کلہ پین سے پانی کم ہو کلہ پین سے کم ہو تو پھر تھوڑی سی نجاست بھی اس کو نجس کر دیتی ہے اذا کا نلماؤ کلہ صحیح جب دو کلے ہوگا تو پھر نجس نہیں ہوگا کیا مطلب دو کلے سے کم ہوگا تو اوساف راسا بدلنے سے پہلے بھی نجس ہو جائے گا پانی کے ڈرم کیا پانی کے جگ میں پشاب کی چھینٹ پڑ جائے نجس کلہ کلات سے کم ہے نا نجس ہو گیا جب دو کلے ہو پھر نجاست بیکار ہو جاتی ہے تھوڑی سی نجاست بیکار ہو جاتی ہے, ہے ہاں پانی پاک ہے پانی پاک رہے گا تھوڑی سی نجاست گرنے کے باوجود انہ کہ وہ نجاست غالب آ جائے اس کے رنگ ذائقے یا بھوپ جب آ جائے گی پھر ختم اللہ ایک ایک جگہ ہاں ہاں تو وہ ناپاک نہیں ہوتا بہت زیادہ پانی ہوتا ہے دو مٹکے جتنا پانی ایک جگہ پر ہو یہ دو مٹکوں کا پانی جو ہے وہ دو سو ستائیس لیٹر ہوگا ہاں تو پاک رہے گا آپ ناپاک نہیں ہوں گے ہاں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہے نا اگر اس کا ذائقہ بو یا رنگ بدل جائے پھر نہ پاک نہیں تو پاکستان اس کے اوسافے سراسا میں سے کچھ بدلا ہے بات اتنی اوصاف سراسا میں سے کچھ بدلے گا تو نہ پاک بغیر نہ پاکستان کوئی اصول نہیں ہے چلتا پانی گٹرا کا بھی ہوں یہ روڈ کے دونوں طرف نالا ہے ادھر بھی نالا ہے ادھر بھی نالا ہے پانی چوبیس گھنٹے چل رہا ہے چلتے پانی پاک چلتا پانی پاک اس کی کوئی دلیل نہیں اس کا نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ ذائقہ بو نہ بدلے اور پانی کلہ تین سے زیادہ ہو چاہے کھڑا ہو چاہے چلتا ہو وہ پاک ہے مرضی کئی لوگ بینگن نہیں کھاتے آپ ایسے کوئی آج بینگن نہیں کھاتا کسرے میں حلال ہے کہ ہرامے کیوں نہیں کھاتے پسند نہیں ہے نا دل نہیں کرتا ضروری نہیں کہ وہ جو چیز پاک ہے آپ اس کو ضروری کھائیں پاک اور حلال ہر چیز کھانا ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر ضبط پیش کیا گیا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے کہا کہ جی زب ہے سانڈا آپ نے فرمایا یہ میری زمین پر نہیں کھایا جاتا میں اس سے ذرا کراہت کرتا ہوں پوچھا کیا حرام ہے فرمایا نہیں لا کو لہو ریم میں اس کو حرام نہیں کرار دیتا لیکن کھاتا بھی نہیں اب لیٹرین کے لوٹے میں جو پانی ہوتا ہے پاک ہوتا ہے نا پاک ہوتا ہے تو وہ آپ کو پاک کرتا ہے اگر لوٹے والا پانی نہ ہو تو پھر آپ اور زیادہ ناپاکی اپنے اوپر مار رہے ہیں نہیں لوٹا کیوں نہ پاک ہوتا ہے وہ بھی پاک ہوتا ہے پانی کے ساتھ ہر وقت دھلتا رہتا ہے پاک پانی سے جو چیز دھل جائے وہ کیا ہوتی ہے پاک نہیں ہو جاتی کپڑے پہ بچہ پیشاب کر دے اس کو کیسے پاک کرتے ہو دھو کے okay. وہ چوبیس گھنٹے نہاتا نہ رہتا ہے لوٹا لوٹا بھی پاک ہے اس میں اندر پانی بھی پاک ہے لیکن لوٹے کی ٹوٹی کو منہ لگا کہ پانی نہیں پیتے کیوں دل نہیں کرتا یہ آ کر دیا سویمنگ پول بندے بوتر دیتے میں پانی پی لا تیری مرضی بھئی <سلام> دل کی دل کی بات ہے نا کراہت وہ ایک الگ چیز ہے ایک ہے حلت و حرمت طہارت و نجاست اس کی آکام ہے الگ دل کرے نہ کرے اس کی بات ہے الگ ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی جگہ پر پشاب کرنے سے منع کیے وہ دشیں آگے آ رہی ہیں تعالی انہ ابو ہو ابو را رضی اللہ, عنہ. رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہتے ہیں تالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاغ تاثل احد کم فلما ادا واہ جنوبن تم میں سے کوئی آدمی غسل نہ کرے فلما ادا عمی کھڑے پانی میں وہ ہوا جنوبن اس حال میں کے وہ جمبی ہو حالت جنابت میں کھڑے ہوئے پانی میں غسل نہ کرے جس کو جنابت لاحق ہو جی اخراجہ ہو مسلم اس کو مسلم نے روایت کیا ہے مسلم نے نکالا ہے ورل بخاری اور بخاری کے لیے ہے لا یبول فی کم فلما ادا لا يجری جو پانی کھڑا ہے اس میں سے تم میں سے کوئی بھی پیشاب نہ کرے لا یبول احید نہ پیشاب کرے تم میں سے کوئی ایک فلما ادا مل اس کھڑے ہوئے پانی میں لا یجری جو نہیں چلتا سما یو تصویر ہی پھر اس میں اچل کرے موترنا مترنا ہے اندے بیچتے غسل بھی کرنا ایک ویسا ہی من ہے سویمنگ پول کا مسئلہ حل ہو گیا نہیں چلتا نا وہ بھر دیتے اس کو روک دیتے وہ چل رہا ہے پھر تو ٹھیک ہے ایک ٹوبل اگر چل رہا ہے ولی مسلمین والی مسلم کے کرفاد ہے اس میں سے غسل نہ کرے ولی ابی دابود ابو داود کے الفاظ ہیں ولا یا غتاصل کی ہی مینل جناب اسے اسلے جنابت نہ کرے دلوقتي دلوقتي لیکن یہ اصول نہیں اصول وہی اوسافلا والا چلتا پانی ہے نہائے وہ آپ کا یہ کہ مسئلہ ہے آپ نے دیکھنا ہے کیا ہے کیا نہیں پانی کی مقدار کتنی ہے کتنی ہے کتنی نہیں ہے کیا اس پر نجاست کا حکم لگتا ہے یا طہارت کا حکم لگتا ہے مسئلہ آپ کو بتا دیا ہے آپ نے دیکھ کے پرکھ کے اس میں کودنا صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کال ایک آدمی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہے انہوں نے کہا نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ان تاسیل مر بفضل بجولی کہ عورت غسل کرے آدمی کے بچے ہوئے پانی سے اگر الرجل بفضل مر آتی یا آدمی غسل کرے عورت کے بچے ہوئے پانی سے اس سے آپ نے منع کیا ولیفہ جمی وہ دونوں اکٹھے ہی چلو بھریں اکٹھے پانی لیں اَخْرَجَهُ أَبُوْ جَعُودَ وَالنَّسَائِيُ اس کو ابو داود اور نسائی نے نکالا ہے وَإِسْنَادُهُ صَحِحٌ اس کی سند صحیح ہے بچے ہوئے پانی سے غُسل نہ کرے تو انہیں اکٹھے ہی غُسل کرنے اگلی دیس پنے کے بات واضح ہوگی وہ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے اَنَّ نبی صَلَى اللہ عَلَيْهِ وَسَلَّمَا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نا یگ غسل کیا کرتے تھے کانا پھیلے مدارے پر داخل ہو تو ماضی استمراری کا معنی دیتا ہے کانا یغتا تاثیلو غسل کیا کرتے تھے بفضل تھا رضی اللہ عنہا میں رضی اللہ عنہا کے بچے ہوئے پانی تھے سے مسلمون اس کو روایت کیا ہے مسلم نے اصحاب سنی اور اصحاب سنن کی روایت ہے بعد ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے بعد نے غسل کیا جفنا تاب خاجہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس میں سے غسل کرنے کے لیے فقالت تو انہوں نے کہا ان میں جنبی تھی فکالا تو آپ نے فرمایا ان پانی جنبی نہیں ہوتا پانی جنبی نہیں ہوتا وہ ترمدی خزما اس کو ترمذی اور ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے اب دیکھیں ایک حدیث میں آ رہا ہے کہ مرد عورت کے بچے ہوئے عورت مرد کے بچے ہوئے پانی سے گسل نہ کرے اور دوسری جس پہ آ رہا ہے کہ میں منا رضی اللہ تعالی عنہا کے بچے ہوئے پانی سے آپ نے غسل کیا اصل بات کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ جب غسل کرنے والا احتیاط سے غسل کرے تب سے برتن سے پانی لے اور اپنے اوپر ڈالے یہ نہ کہ برتن سے پانی لیا اپنے اوپر ڈالا اور جو اپنے اوپر ڈالا ہے وہ پھر اس کے اندر جا رہا ہو یہ کام نہ ہو ایسا کرے گا تو پھر اس بچے ہوئے سے غسل نہیں ہوگا اگر احتیاط سے کرے تو پھر غسل کیا جا سکتا ہے دونوں روایتوں کی تطبیق سمجھ آ گئی ٹھیک ہے ایک دوسری تو جی اس میں کرتے ہیں کہ جو ممانعت ہے وہ نہیں تنظیم کے لیے ہے نہیں کس کے لیے ہے اور پھر جو ہے آپ کا کہ آپ نے خود ایسا کیا وہ جواز بیان کرنے کے لیے ہے کیسا کرنا جائز ہے چلیں جی باقی انشاءاللہ کل پڑیں گے